الحمد للہ الحمد للہ وقفاۃ نے مصنف علیہ رحما وفول فی کو بیان کرنا فل فی کیا ہے فلفی وہ اس ہے کہ جس میں فائل کا فیل واقع ہو پولفی کیا ہے جس میں فائل کا فیل واقع ہو ٹھیک ہے جس میں فائل کا فیل واقع ہو اور اس کو ذرف بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ اس میں ہوتا ہے فائل کا فیل واقع اس کو ظرفی کہتے ہیں اور ذرف کی تو وہ کس میں ہے ایک زرف زمان اور ایک زرف مکان پھر ہر ایک کی دو دو قسمیں اولنند اور فی کو ظرف زرفی ہی کہتے ہیں ظرف کی دو قسمیں ہیں زرف مکان زرف زمان پھر ہر میں سے ہر ان میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں زمان مبہم زمان محدود مکان مبہم مکان محدود زرف زمان وہ ہوتا ہے کہ جس میں زمانہ پایا جائے زمانے کے جو دو قسمیں ہیں ایک مبہم ہے محدود مبہم وہ کہ جس میں ابہام ہو جس کی کوئی تفصیل نہ ہو جیسے مثلاً دہرن دیا زمانے وہ کہتے ہیں کب سے کب تک کوئی نہیں کوئی نہیں پتا تم تو دہرن میں نے ایک زمانہ بھر روزے رکھے کب تک رکھے کوئی نہیں پتا دہرن کیا ہے مبہم ہے اس میں ابہام ہے ٹھیک ہے جی زمانے مبہم کی مثال ہے دہرن اور ایک زمانے کی مثال ہے محدود محدود وہ ہے کہ جس کی ایک حد متعین ہو جیسے مثلا ہم کہہ دیتے ہیں کہ یومن ایک دن ٹھیک ہے نا یومن ایک دن اور اسی طرح کیا ہے آ, شہرن ایک مہینہ اور صنعت ایک سال تو یہ ساری کی ساری جو مثالیں ہیں یہ کس کی مثالیں ہیں جی بتائیں کس کی مثالیں ہیں زرف زمان آگے مکان کہاں سے آگیا دن دن کو مکان ہے دن مہینہ سال زرف زمان زرف زمان کی دو قسمیں ہیں ان میں سے یہ کس کی مثال ہے یومن شاہرن یہ کس کی مثالیں بنیں گی دیکھو ہو گیا تم لوگوں کو یہ تو ہمیشہ آسان لکھا ہوا ہے دیکھو کیا ہے زرف زمان کی دو قسمیں ایک مبہم ہے جیسے دار اور دوسرا کیا ہے محدود جس کی حد متعین ہو ٹھیک ہے نا محدود زمانے مبہم اور زمان محدود یہ محدود کی مثال ہے زمان محدود کی مثال اچھا اسی طرح مکان ہے زرف مکان اس کی بھی دو قسمیں ہیں ایک مکان ہے اور ایک مکان محدود ہے ٹھیک ہے جی مکان جس میں کیا ہے امامہ کا اور خلفہ کا امامہ اور خلف امام کہتے ہیں سامنے کو وہ کہاں تک کے سامنے کہاں تک وہ مشرق تک بھی ہو سکتا ہے کہاں تک آگے چلو ہی چلو سامنے آگے امامہ کہتے ہیں سامنے کو خلف کہتے ہیں پیچھے کو ٹھیک ہے عوام خلفا یمین شمال فوکتا آپ نے پڑھا ہے زمانے مبہم کی مکان مبہم کی مثالیں آپ پڑھ کے آ چکے ہیں یہ والی اور مکان محدود کیا ہے مکان محدود کے مکان ہو لیکن اس کی ہدی متعین ہو جیسے مثلا घर گھر مسجد مسجد ٹھیک ہے نا یہ ساری چیزیں اکبر تو یہ سمجھ میں آ گیا جی فی وہ ہوتا ہے کہ جس میں فعال کا فعل واقع ہو پھر زرف کی دو قسمیں ہیں ایک زرف زمان ایک زرف مکان زرف زمان کی بھی دو قسمیں ہیں زمان مبہم زمان محدود زمان مبہم کی مثال جیسے دار اور زمان محدود کی مثال جیسے شاہ رن یوم ٹھیک ہے اسی طرح زرف مکان جو ہے مکان کی بھی دو قسمیں مبہم اور ایک محدود مکان مبم کی مثال جیسے امام کا خلفق کا اور مکان محدود کی مثال جیسے دارجیے اللہ تعالیٰ مقدر فرمایا اچھا جا اب ایک بات یہ ہے کہ جو ظرف زمان ہے نا ظرف زمان ضرف زمان چاہے مبہم ہو یا محدود ہو اس میں جو مفول فی ہے یہ منسوب ہوتا ہے لیکن تقدیر فی کے ساتھ زمان زرف زمان میں مطلق چاہے وہ کیا ہو زمان مبہم ہو یا زمانے محدود ہو یہاں پر مفول فی جو ہوتا ہے مفول فی منسوب ہوتا ہے لیکن تقدیر فی یعنی یہاں پر فی جو حرف جار ہے یہ کیا ہے مقدر ہوتا ہے اصل میں مثلا ایک آدمی کہتا ہے دہرن کہ میں نے ایک زمانہ روزے رکھے اب دہرن تو منصوبہ مفول ہی ہے ٹھیک ہے اور زمانے مغم کی مثال ہے لیکن اصل جو تقریری عبارت ہے وہ یہ ہے سم تو فت در تو دہرے آئی بات سمجھ تو زم زرف زبان میں زمان مب... مبہم ہو یا زمانے محدود ہو دونوں میں جو محفول فی منصوب ہوتا ہے وہ تقدیری فی ہوتا ہے جبکہ جو ظرف مکان ہے ظرف مکان مبہم میں فی مقدر ہی ہوتا ہے لیکن مکان محدود میں فی کا ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے اور مفول فی مجرور ہو جاتا ہے جی وہ کیسے مثال کے طور پر جلستو و خلفا کا جلستو و کا کمیں آپ کے پیچھے بیٹھا اب یہاں پر فی کیا ہوتا ہے مقدر ہوتا ہے جلس تو فی خلفک میں آپ کے پیچھے میں بیٹھا ٹھیک ہے اصل میں یہاں پر فی مقدر ہے لیکن جو ظرف مکان محدود ہیں جیسے دار سو گھر وغیرہ تو وہاں پر تقدیر فی نہیں ہوتا بلکہ فی کا ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے جیسے جلس تو فر دارے اب جلس تو دارا نہیں کہہ سکتے جلس تو فردارے کہیں گے جلس تو جلسوں بال مسجد بل کہیں گے آ جائیں آپ کتاب کی طرف اصل المفول فی الفی و اسلون وہ ایسا اسم ہے ما واقع آف الفل فی جس میں فعال کا فعل واقع ہو یہاں پر فعل سے مراد کیا ہے کام یعنی فعال سے مراد کیا ہے کام کرنے والا وہ جو اصطلاحی فعل ہے وہ مراد نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ فعل جس طرح فیل ماضی مظاہرے کہتے ہیں یہاں پر جو فیل ثمراٹ ہے وہ کیا ہے عم عمل مراد ہے ف وقع فعل الفاعل في هيك جسم فاعل کا فعل واقع ہے اور من زمانه والمکان زمانے میں سے یا مکان میں سے اور یہ سم ما اس کا نام ظرف رکھا جاتا ہے وظروف الزمان على قسمين اور ظرف زمان کی دو قسمیں مبہم مبہم وهو ما لا يكون له حد معين مبہم مبهم وہ ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حد متعین نہ ہو لا یون لہو حد متعین جس کی حد متعین نہ ہو دہر جیسے دہر اور حین زمانے کو کہتے ہیں وہ محدود اور دوسری قسم جو ہے زبان کی وہ کیا ہے زمانے محدود لہو حد مہینہ وہ, وہ ہے کہ جس کی کوئی حد متعین ہو لتن جیسے ایک دن یا ایک رات یا ایک مہینہ ان سب کی کیا ہے وہ متعین ہے یعنی حد سنا تین اور ایک سال ٹھیک ہے جی کہتے وہ کلوہا منصوباً تقدیر فی یہ سارے کے سارے چاہے ضرور مبہم ہوں یا زروف زمانے محدود ہوں سارے کے سارے سارے منصوباً تقدیر فی یہ منصوب ہوں گے لیکن فی کے مقدر ماننے کے ساتھ جیسے آپ کہتے ہو کہ سمت و دہرن و اس کا مطلب کیا ہوگا تو فی دارن اور اس طرح سافر تو فی شہرن ٹھیک ہے نا آئی فی دارن و شہرن یعنی فی دارن اور شہرن بارت سمجھ میں آئی یہاں تک بار سمجھ میں آ رہی ہے اچھا اسی طرح کلا لے کا من اسی طرح کیا ہے موبام بھی ہے ظرف المکان کدا لے کا مبہوم یہ تو زروف زمان کی بات تھی کہ مبہم ہوں یا محدود ہوں ان کی کیا کیا ترتیب ہوگی کہ وہ دونوں کے دونوں یعنی چاہے مبہم ہو یا محدود وہ کیا ہے تقدیر فی کے ساتھ منسوب ہوگا محفوظ یا یہ زمان جو ہے وہ منسوب ہوں گے لیکن تقدیر فی کے ساتھ لیکن وہ ظروف المکان ضرور مکان کذا لے کا اسی طرح ہیں. کیا مطلب اسی طرح ہیں؟ اسی طرح دو قسموں پر ہیں یعنی مبہم اور محدود وہ منسوب ان تقدیر فی کا اسی طرح اب اسی طرح جب اسی طرح کا مطلب کا ایک مبہم پہ مبہم ہے, ہے منصوبہ اور وہ بھی اسی طرح منسوب ہوگی بے تقدیر فی تقدیر فی کے ساتھ یعنی فی کو مقدر ماننے کے ساتھ نہ وہ خلفا کا و اماما کا جیسے کہ میں بیٹھا آپ کے پیچھے یا آپ کے آگے اب یہ اصلی تقدیری عبارت کیا ہے جلستو فی خلفے کا جلس فی خلفا کا و جلستو فی اماما کا ٹھیک ہے نا تو جلستو فی خلفا کا اور جلستو فی امام تو یہاں پر تقدیر موفی جو ہے وہ مقدر ہے و محدود اور ظروف مکان محدود وہ ہوا وہ ہے کہ ما لا کون و منصوباً بے تقدیری فی وہ ہے کہ جو منسوب تو ہوں منسوب نہ ہوں تقدیر فی کے ساتھ ٹھیک ہے بلکہ بل ذکر فی فی ہے بلکہ اس میں فی کا ذکر کرنا ضروری ہو اس میں مکان محدود میں فی کا ذکر کرنا ضروری ہے لاب فی فی کا ذکر کرنا فی ہے کس میں مکان محدود میں ضروری ہے نہ وہ جلس الدار فط دارے و فط سوکھے و فل مسجد اس میں کیا ہے فی کا ظاہر کرنا ضروری ہے تو مفول فی سمجھ میں آ گیا مفول فی وہ ہے کہ جو اس میں فائل کا فیل واقع ہو اس کو ظرف بھی کہتے ہیں ظرف کی دو قسمیں ہیں ایک ظرف زمان ہے ایک ظرف مکان ہے ظرف مکان ظرف زمان کی بھی دو قسمیں ہیں ظرف زمان ظرف زمان محدود ٹھیک ہے جی ان دونوں میں دونوں صورت میں زمان مبم ہو یہ زمانے محدود ہو ہر دو صورت میں مفول فی منسوب ہوگا لیکن بے تقدیر فی اسی طرح جو زمان مکان ہے ظرف مکان اس کی بھی دو قسمیں ہیں مبہم اور محدود لیکن ظرف مکان مبہم میں تو ایسا ہی ہوگا کہ مفول فی منصوب ہوگا تقدیری فی کے ساتھ لیکن مکان محدود میں مفول فی منصوب نہیں ہوگا تقدیری فی کے ساتھ بلکہ وہاں پر فی کا مقدر ظاہر کرنا ضروری ہوگا اور مفول فی پھر کیا ہے منصوب نہیں ہوگا بلکہ مجرور بن جائے گا کیونکہ فی ظاہر ہوگی اور فی جب ظاہر گیا تو فی اور روپی میں سے وہ ادارے اگرچہ مفول فی ہی ہے لیکن مجرور ہے ٹھیک ہے نا تو جلس اب اس کی ترکیب جس طرح اگر ترکیب کی جائے تو ایسے کی جاتی ہے کہ جلس تو و فائل فی فی جار جار مجرور مجرور مل کر اچھا جی آگے ایک چھوٹا سا مفول اور بھی ہے چھوٹا سا مفول ہے وہ کیا ہے مفول لہو دو سے تین سطروں میں اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا مسئلہ تو نہیں ہے مفول لہو فول پہو کیا ہوتا ہے کہ جس کے لیے جس کو حاصل کرنے کے لیے یا جس کی وجہ سے کیا ہو فیل واقع ہو فائل کا فیل واقع ہو جس کی وجہ سے یا جس کو حاصل کرنے کے لیے مثال کے طور پر, پر اس کی سب سے مشہور مثال دی جاتی ہے کہ ضرب تو میں نے اس کو مارا ضرب تو تادیبن ضرب تو ہو میں نے اس کو مارا تادیباً ادب سکھلانے کے لیے اب جو فائل کا فعل واقع ہوا ہے یعنی فائل کا فعل جو زر پایا گیا ہے وہ کس لیے پایا گیا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کی وجہ سے یعنی وہ کس چیز کی وجہ سے ادب سکھانے کی وجہ سے یا ادب کو حاصل کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا تو مفول لغو وہ ہوتا ہے کہ جس میں فائل کا فعل واقع ہو اس کی وجہ سے اس چیز کو حاصل کرنے کی وجہ سے یا اس چیز کی وجہ سے فائل کا فیل واقع ہو وہ لہو ہوتا ہے اب کیا ہے کہتے ہیں کہ یہ مغول لہو جو ہوتا ہے یہ منصوب ہوتا ہے لیکن تقدیر لام کے ساتھ مفول لہو منصوب ہوتا ہے تقدیر لام کے ساتھ اس کی مثال ضرب تو اصل میں کیا ہے زرب تو ہو تادیب لام جارا. تو میں نے اس کو مارا ادب سکھلانے کے لیے ٹھیک ہے تو لام کی تقدیر کے ساتھ مفول لہو جو ہوتا ہے یہ منسوب ہوتا ہے یہ تو جمہور کا مسلک ہے البتہ زجاج فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مفول لہو کوئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے مفول مفول مطلق ہی ہے مفول لہو کوئی الگ چیز نہیں ہے بلکہ مفول مطلق ہی ہے مصدر ہی ہے یعنی کہ صرف یہ ہے کہ فیل سے ہٹ کر ہے اور اس کی پھر تقدیری عبارت وہ مختلف نکالتے ہیں اس کے آگے آ کر دیکھ لیتے ہیں لیکن جمہور کیا ہے جمہور کا مسلک یہی ہے یہاں پر لانپ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے مقدر ہوتا ہے لیکن مفول لہو منسوخ ہوتا تقدیر لام کے ساتھ مفول لہو الگ نو ہے الگ قسم ہے اور مفول مطلق جو ہے وہ الگ قسم ہے فصل المفول لہو و اسم وہ اسم ہے مال اجلی یقع الفعل المذکور قبل کہ جس کی وجہ سے یعنی اس اسم کی وجہ سے فعل مذکور جو اس سے پہلے واقع ہے فعل جو فعل ذکر کیا گیا ہے اس اسم سے پہلے وہ اس کی وجہ سے واقع ہوا ہو اب دیکھو ضربت ہو تادی بن زربت ہو تادی اب جو اس سے پہلے والا فیل پا کے پایا گیا زربت ہو وہ ضرب کس لیے پایا گیا ہے تادی بن ادب سکھلانے کے لیے تو اس اسم کی وجہ سے وہ فیل واقع ہوا ہو تو یہ کیا کہلاتے ہیں مفول لہو یونت ہو کہ تقدیر اللہ لام کو مقدر ماننے کے ساتھ یہ منسوخ ہوتا ہے نہ ہو زرب تو بن اے تعدیب اصل میں کیا ہے یعنی بزدلی کی وجہ سے میں جنگ میں نہیں جا سکا گھر میں بیٹھا رہا اب اصل جگنن کیا ہے مفول لہو ہے ٹھیک ہے کہ جس کی وجہ سے بیٹھا ہوں وہ کیا ہے جنگ میں نا بزدلی ہے بجدلی بجدلی کی وجہ سے نہیں جا سکتا وقع بیٹھا جنگ سے تقدیر کے ساتھ مفول لہو منسوخ ہوتا ہے پرماتے کو امر وہ مصدر ہے مطلب کیا ہے کہ یہ بھی مفول مطلق کی طرح ہے مفول مطلق ہی ہے یہ کوئی الگ سے قسم نہیں ہے اس کی تقدیر کیسے نکالتے ہیں کہ اصل میں جو ہے نا یہ کہ اوپر جو گزرا ضربتہو بن وہ تو اس کی تقدیری عبارت کیا ہے کہ میں نے اس کو ادب سکھلایا مارنے کے ساتھ ادب سکھلانا اب تادیبن وہ کہ یہ مطلق ہے مفول مطلب مفول لہو نہیں ہے وہ کہتے مفول لہو کا کوئی وجود ہی نہیں ہے آپ تقدیری عبارت ہیں تقدیری عبارت اور اس طرح جو دوسری مثال تھی دو کہ میں کیا ہوا یعنی کہ بزدل ہوا لڑائی سے بیٹھنے کی وجہ سے بز دل ہونا یہ مفول مطلق یہ لیکن ان کا جواب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے اندر تعویل کر کے اس کی نو کو ختم کر کے دوسری چیز میں داخل کر دینے سے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ قسم ہی وہ نو ہی ختم ہو جائے یعنی آپ مفول لہو کے اندر کیسی تعویل کریں کہ اس کو آپ مفول مطلق بنا دیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مفول لہو کا دنیا کے اندر وجود ہی نہیں ہے اگر اس طرح کی تعویلات کر کے آپ انواع کو ختم کرنا شروع کر دیں گے تو کوئی بھی چیز نہیں رہے گی ٹھیک ہے نا آپ پھر حال کے اندر وہ کریں گے تعویل کریں گے تو وہ مقول فی بن جائے گا پھول فی کا اندر تعویل کریں گے تو کیا پتہ وہ حال بن جائے تو بہرحال زجاج کا یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے اصل مسئلہ کہ وہ جمہور کا ہی ہے وہ کیا ہے کہ مفول لہو وہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے فائل کا فیل واقع ہو جس کی وجہ سے فائل کا فیل واقع ہو اور یہ منصوبہ ہوتا ہے تقدیریں لام کے ساتھ یہ آپ نے بات یاد جی عبارت سمجھ میں آ گئی بات بھی سمجھ میں آ گئی رول نمبر تین چھ چار جی جی رول نمبر تین رول نمبر چار آپ کو نہیں سمجھ میں آئیول لہو ہے کہ جس کی وجہ سے فائل پہ فیل ہو ہو سمپل سی بات ہے ठीक है ہے ضرب تو ادب سے کھلانے کی وجہ سے ضرب واقع ہوا ہے ادب کی وجہ سے ضرب واقع ہوا ہے تو جس کی وجہ سے فائل کا فیل واقع ہو تو وہ کیا ہوتا ہے مفول لہو کہلاتا ہے اور یہ منسوخ ہوگا تقدیر के کے ساتھ जी جی رول نمبر تین شاید مصروف نے کہیں چلیں ٹھیک اوکے جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو صحت والی عافیت والی ایمان والی لمبی کے تعفر ہوں کچھ سمیت اللہ تبارک آپ تمام کے حامی و ناصر ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ